بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ و علی محمد اللہ صحمۃ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برادران خاران صاحب کو شم السن احباب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 330 سو تیس ہاں جی آج کے درس کا نمبر ہے اور آج کے درب نایا پیراگراف ہے پیراگراف نمبر سات یعنی ساتواں اللہ ہما ہے پیراگراف سے مرا ساتواں دعا صبح کا ساتواں اللہ ہے تو یہ ساتواں پیراگر سے پہلے والے میں اللہ جلنا حا دِن والا پیراگراف تھا ابھی اس کے بعد وال پیراگراف ہے ساتواں پیراگراف ہاں جی یہ دعا آج کے دعش جو ہے دعا یہ ساتواں پیراگراف یہ ہیں اللّہ محاذ دو آمن امن کا لاب و حاض الجہ دو علیہ کا طغل و بط اللہ بلّہ علیہ اللہ عظیم آذا دیکھا جائے تو یہ دعا جو اس سے پہلے آپ نے جو چھ اللہ میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے خاص طور پر ساتواں میں جو اللہ سے مانگا ہے اس کے تکمیل ہے یہ دعا جو یہ علامہ اس دعا کی تکمیل ہے تو اللہ آپ کو کن ترجمہ جو دوں کتنی دفعہ اللہ اور یا اللہ ایک ہی معنیٰ میں ہے ہاں کبھی یا شروع سے گرا دیتے ہیں اور اللہ کے آخر میں ایک مشدد لگا دیتے ہیں تو اللہ بن جاتے ہیں اور روح لفظ یا قائم مقام ہے اللہم نے اے اللہ پرور نگارا اے معبود اس معنی میں حاضر دعاؤ حاضر اس میں اشارہ قریب کے لاتا یعنی یہ یہ چیز مذکر کے لئے یعنی یہ دعا اللہ حاضر دعا اللہ یہ دعا جو میں نے تیرے درگاہ میں کی ہے اسے سے اللہم اللہ ج دین و مہٰ دین کے شکل میں بلکہ شروع سے علامہ آزاد دعاؤ علمہ سلکر من اندا سے لے کر یا ساتویں پیراگراف چھٹا پیراگراف تک یہ پورا بھی مراد ہو سکتا ہے یا زیادہ اہمیت کے بنیاد پر جو ہے یہ ساتواں دعا بھی ہو سکتا ہے اور چھٹا دعا خاص طور پر جس میں اللہ سے ہادین و مہدین کی اللہ سے اللہ سے دعا کریں ہدایت یافتہ ہونے کا ہاں جے اور دوسروں کو ہدایت کرنے والا گمراہی سے بچا ہوا دوسروں کو ہاں جب گمراہ خود بھی گمراہ نہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا نہ ہو یہ اہم ترین دعا ہے ہاں جی اور پھر آگے حرم اللہ زندگی کے پورا ایک کا نظم الدب کا کویا دعا میں انسان کو اللہ کے زندگی گزارنے کا خط دے رہے ہیں راستہ دے رہے زندگی اللہ میری زندگی کس طرح ہو کیسا ہو تو اسی دعا کی تکمیل ہو سکتی ہے یہ دعا بھی اس کے تکمیل لگتا ہے مجھے تو اللہ چونکہ حاضہ کے اشارہ یہ قریب ترین دعا ہوگا تو یہ چھٹا پیراگراف ہے اللہ ج دین و مہدین والے پیراگراف اور اس سے پہلے پورا ابھی تک کا پورا چھ کے چھ پیراگراف بھی اس کا مشرہ لے ہو سکتا ہے تو اللہ حاض دعاؤ ہاں جی ادعا یعنی یہ اشارہ قریب کے لیے ہیں اور دعا یعنی دعا دعا, دعا رضبان میں دعیا تو فیل سے ہیں اس کا, دعایت اس کا معنی ہے و دعاً اس کے معنی پکارنا بلانا درخواست کرنا آ یہ تین معنی تھے اور دوسرا معنیٰ نام دینا نام رکھنا یہ ساروں اس کا معنی کیا ہے عرب جب بولتے ہیں دا تو بہتری کے دعا کرنا ہے کسی کے دعائے خیر کرنے کے لیے دعا لہو بولتے ہیں دا علیہ او دعا آبشر یعنی بد دعا کرنا کسی کے خلاف بد دعا کرنے کو خلاف دعا کرنے کو دعا علیہ بولتے ہیں وہی لب لام کے ساتھ اس کو متعدد بنائیں لہو کرنے تو فائدہ کے لیے اعلیٰ علیہ کہیں مزر کیونکہ عربی دعا میں لام فائدے کے لیے آتا ہے اعلیٰ زر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس لیے دا آ لو کسی کے بہتری کے لیے دعا کرنا دعا خیر کرنا دا علیہ دعا یا دو آب کہیں شر کا ہیں تو ان دونوں کا معنی بد دعا کرنا کسی کے خلاف دعا کرنا تو اللہ مہذا دعاؤ من ہاں اللہ یہ میرے پکار ہے یہ میری دعا ہے یہ میری درخواست ہے من میرے طرف سے اور دعوتن دعا سے دعوتن میں ندا پکار بلاوا طلب فرمائش درخواست یہ سارے معنی کیا ہے القاموس القام جدید نامی لغات میں تو یہاں پر اللہ مذہب دواؤمنی میں دعا دعا جو ہے یہاں دعا میں جو, جو ہے ادھر مراد پکارنا بلانا درخواست کرنا ندا پکار طلب درخواست سب صبدر حسین میں سے جو بھی معنیٰ لے لیں صفدر حسین ہاں یہ اللہ میری یہ پکار اے اللہ میری یہ بلان میری یہ درخواست اے اللہ میری یہ ندا میری یہ طلب یہ سارے معنی لے سکتے ہیں منی من اس جو من ممن الگ یا الگ ہے جی تو میری طرف سے منی من یعنی میرے طرف سے میری جانب سے یہ معنی ہے اور مینکا آئے گا تو تیرے تیرے تیر جانب سے تیرے حضور سے تجھ سے یہ معنی ہے منی من و مینکا ہے یا تو مین کا میں مینکا کا مہاطب کے لے مخاطب کے تو ایک مرد کے معنی میں آتا ہے منی من میں یا جو ہے میں کے معنی میں آتا ہے مجھ سے اور میرے کی معنی میں رہتا ہے تو اللہ میں ہے اللّہ معذہ دو آمن اے اللہ یہ دعا یہ بکار یہ درخواست میری جانب سے امن کا لے جاوہ ہاں جی اور ایجابۂ عجاب یہ جیبو عجاو تنجی عجاوہ ہو و استجاج عجابطن و اجتباع میں دونوں کو معنی منظوری قبولیت آمادگی پذیرائی یہ سارے معنی کے ہیں اس کا اصل مادہ جو ہے مادہ جو حرفہلی جھیم با ہے ہاں جی یہاں دعا میں منظوری قبولیت اور پذیرائی سب درست ہے ہاں جی خیال اللہ یہ میرے طرف سے یعنی جل اللہ مجلّ دین و مہدین اور اس سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ہاں جی اللہ یہ سب میری طرف سے میری پکار ہے میری درخواست ہے میری فریاد ہے تیرے درگاہ میں میری جانب سے ومین اور تو سے تیری جانب سے اجابت قبولیت ہے انہیں اللہ تو قبول کرے میری دعا کو کیونکہ قبولیت تو تیرے طرف سے ہے بندہ صرف پکار سکتے ہیں بندہ صرف فریات کر سکتے ہیں بندے جو اپنی درخواست اللہ کے درگاہ میں پہنچا سکتے ہیں قبول کرنا نہ کرنے تو اللہ کے نے۔ ارے فرماتے ہیں یہ میری طرف سے یہ فریات و اب کے لجاوت اور قبولیت تو تیری جانب سے ہے ہاں یہ قبولیت تو ہے اللہ تیری جانب سے تو چاہیں تو قبول فرمائے اگر نہیں چاہیں تو قبول نہیں کر سکتے تو بابنی کسی دعا قبول کرنے کا لہٰذا اللہ سے امید رکھتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ یہ میری درخواست اور میری پکار اور میری نردا میری دعا ہے اور تو مجھ سے یہ دعا کو قبول فرمائے تو مجھے میری التجا کو درخواست کو قبول فرمایا یہ مناتے ہیں وہ حاضل جوہ دو و لے کر طولان حاضر پھر اشارہ ہے اسی دعا کی طرف جو ہم نے کی ہیں یا شروع سے لے کر اسی چھٹے دعا تک یا چھٹّے دعا کی طرف اشارہ ہے جو میں نے جو ہے پوری انسان گرگڑاتے ہوئے حضور قلب سے توجہ سے دعا کیا اسی طرف اشارہ حاضل جوہ دو تو جوت کا اس میں اشارہ ہے جوت کے معنی جہاد یا جہاد جہدن و اشتہاد اشتہاد ان سب کا معنی کوشش کرنا محنت کرنا طاقت لگانا کس چیز کے حاصل کرنے میں اور جہد و جہد کے معنی محنت مشقت کوشش انتھک کوشش یہ سارے معنی کہ کتاب لغت میں مقام و سلجدید میں ہاں جی اللہ مہ حادت اے اللہ یہ میری انتھک جو یہ میری محنت مشقت میری کوشش ہے میرے انتھک کوشش ہے جو مجھ سے ہوکا مجھ سوکا میں نے حضور قلب سے دعا کرنے کی کوشش کیا اللہ میں نے فریاد تجھ تک پہنچانے کی کوشش کیا اللہ ہاں نے بڑی درخواست تجھ تک پہنچانے کی کوشش کیا اللہ یہ مرات وہ حاضر جو دو وہ علیہ کا طغلان پر یا تیرے اوپر اللہ کا پر پر تیرے اوپر تغلن ہاں جی اور جو ہے مادہ وکلا سے ہیں اعتماد سپردگی تفویض یہ معنی کیا ہے عرب وکلا یکل وکلاً و وکلاً معنی سپرد کرنا کوئی کام کسی کے سپورٹ کرنا کوئی کام کسی کو سونپنا تفیظ کرنا یہ سارے معنی ہے اسی لباس سے ثغلان سے وکیل بھی ہے وکیل وہ شاید جس پر بھروسہ کیا جائے وہ شاید جس کو آج شغل اپنے کام سپورٹ کر دے ہاں جی اور اس طرح یہ مانی کہ عام طور پر یہی مانا لیتے ہیں وہ شاع جس پر بھروسہ کیا جائے وکیل وہ شاج جس کو آجی شغل اپنا کام سپورٹ کر دے جیسے ہاں عدالتوں میں یہی ہیں. <تصفح> آج، میں ہی ہوتی ہیں ہاں جی کسی قابل شاز کو اپنی مدعا بیان کرنے کے لیے ہاں جی وکیل بنا دیتے ہیں تو یہی شکل پائی جاتی ہیں تو لہٰذا جو ہیں وکیل وہ شاعد جس پر بھروسہ کیا جائے وہ شاید جس کو عاجی شا اپنا کام شبور کر دے اس کے علاوہ وکیل کے معنی بہادر بھی ہے اور اللہ کے صفت کے طور پر بھی آئے اللہ کے صفات میں سے صفت بھی ہے اس کا معنی جو ہے رازق اور کفایت کے پر جب کفیل اللہ کے معنی میں ہو اللہ کی صفت ہو تو اس کا معنی جو ہے رازق اور کفایت کرنے والے کے معنی میں اللہ وکیل یعنی اللہ رازق ہے اللہ کفایت کرنے والے بندے کے کاموں کا تو اللہ مہاضل جو اے اللہ یہ میری کوشش سے میرے سائی ہیں اور والے کا طولان اور میں صرف تجھ پر بروسہ کرتا ہوں ہاں جی اور میں اپنے کاموں کو تیرے سپرد کرتا ہوں اے اللہ میں جو ہے اپنے کام جو ہے تیرے حوالے کرتا ہوں تجھے سنتا ہوں تجھے تفیظ کرتا ہوں ہاں جی اقوام علیہ کا تعلق اس پر ہی بھروسہ کرتا ہوں کہ تم میری ان دعاؤں کو قبول کرے میری ان حاجتوں کو قبول کرے میری ان مشکلات کو آسان کرے والم ہاں جی تو اس میں حول کے معنی سال کے معنی بھی آتا ہے قدرت کے معنی بھی آتا ہے القاموس سے جدید میں یہاں پر جو ہے دعا میں قدرت مراد یہاں پر حول کے معنی قدرت لاہ ولا لا یعنی کوئی قدرت نہیں ہے میرے اندر ہے قسم کی قدرت نہیں اللہ میرے اندر تگر نہ دے دیں تو قوت قوت کے معنی والا قوت یعنی قوت طاقت سختی تشدد زور ہمت دلیری اس کے علاوہ تندرستی تندرستی فوجی طاقت فوج جمع و قوات ہے یہاں دعا میں جو ہیں اللہ حول ولا قوت جب پڑیں گے اللہ اللہ حول کے معنی قدرت ہے اللہ میرے کوئی قدرت اور کوئی طاقت قوت کی معنی کوئی طاقت کوئی زور کوئی ہمت جو ہے نہیں ہے اللہ بل علی العظیم صبح اس کاغذات کے لطف کلم تحفی سے جو علی العظیم ہے علی یعنی کیا ہے للی بلند مرتبہ والا عالی شان عالی مرتبہ لغت میں یہ مانا کیا عظیم یعنی عظمت والا شان و شوکت والا یہ معنی کی ہے ہاں جی تو اللہکمۃ اللہ بل علظیم تو اے اللہ جو ہے میرا اندر کو یہ جی ہاں جی قوت ہے اور نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت ہے اور نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت ہے اور نہ ہی میرے اندر کوئی ہاں جہ زور ہمت ہے اللہ مگر وہی زور ہمت وہی طاقت ہے جو اللہ بل العظیم جو کہ علی العظیم نے اپنے لطف کرم سے جو کچھ ہول و قوت مجھے دے دی علی العظیم مجھے جو کچھ قدرت اور طاقت اور ہانجی ہمت دے دے وہی ہے اگر وہ نہ دے دیں تو میرا ہاتھ خالی میرا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا العلی کے ملک ہے بلند مرتبہ والا علی شان علی مرتبہ معنی کی لغت میں العظیم عظمت والا شان و شوکت والی ذات یہ معنی کی لغت میں تو دعا کے تجمہ جو ہے پرانا دعا کے جو بارہ تجمہ بتا رہا ہوں جو مجھے سنا ہے یہ پرور دگارہ یہ میری طرف سے التجا ہے یعنی اللّہ محضد و عمن یا اللہ پرور یہ میری طرف سے التجا ہے یعنی درخواست و پکار ہے اور اس کا قبول فرمانا یا قبولیت سے نوازنا تیرے کام ہے وہ من کا لہجاوا یعنی اللہ اس کا قبول کرنا اس کا قبولیت سے نوازنا قبولیت کے درجے پر پہنچانا یا تیرے کام قبول کرنا نہ کرنا تیرے معیت کے مطابق ہے وہ حاضل والے کا طوران اس کا تجمہ اور یہ میری کوشش و محنت و مشقت ہے اور صرف تجھ پر بھروسہ و توقع کرتا ہوں والے کا تولان کہ تو میری ان سابقہ دعاؤں کو قبول فرماؤں اللہ لاہ ولا قوت اللہ و اللہ کے تجمہ اللہ وََ اور کسی قسم کی طاقت و قوت زور و ہمت سوائے اللہ کے جو کہ نہات بلند مرتبہ اور عظمت والی ذات ہے ذات کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں تو یہ اس مجموعی دعا کا جو ہے توضیع ہے ترجمہ آلوں کو بچا دیا تو اللہ کو عظیم کا ایک اور ترجمہ علامہ مرحوم نے کیا وہ بھی صحیح ہے جو کہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے ایک محدود جس کا آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ ممنوعات سے بچنے کی کوئی بھی طاقت اللہ الاقوانہ علی نے فرمایا گناہوں سے بچنے کی طاقت ممنوعات سے بجنے کی طاقت یعنی گناہوں سے بجنے کی طاقت ولا قوت اور معمورات یعنی واجبات مستحبات پر عمل کرنے کی طاقت اور مامورات بجا لانے کی کوئی طاقت جو صرف عظمت والے والے بلند اللہ علی عظیم عظمت والے کے تجمہ جو ہے عظیم کا معنی ہے اور بلند کے معنی علی کا تجمہ کیا ہے صرف عظمت والے بلند اللہ کی توحق ہی سے میسر ہو سکتی ہے تو یہ ترجمہ بھی جو ہے صحیح ہے ہاں جی چونکہ یہ نجب العقیم علیہ سے اس طرح ایک ترجمہ ذکر ہوا ہے تو اجن گرمی یہ دعا جو ہے اللہ محض دعاؤمن امن قلع جاوا و حضل جو دعا لِطولہ قمۃ اللہ, اللہ, اللہ علیہ عظیم یہ دعا جو سے پہلے کی جانے والی دعاؤں کی خصوصا اللّہ اللہ حدین و المحدین والی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی حضور درخاص ہے یعنی اے اللہ مجھ سے جو جو ہو سکا وہ تیری درگاہ میں کمال آجیزی کے ساتھ التجا کرنا ہے اب ان دعاؤں کی قبولیت صرف اور صرف تیری توحید اور تیرے لطف کرم سے ہی ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں <تصفح> زن کرم خسینِ اللہ علیہ قبا تھا کہ حدیث میں بہت بڑی فضلت آیا ہے ایک حدیث جو ہے پیغمبر کرم سے جو ہے نے فرمایا کہ ایک دن جو حدیث نقل ہوا ہے اللّہ متباط کے ایک توحک کے پرمنی اسماء الحسنہ پر مبنی کتاب ہے اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ پیارے نبی نے اللہ سے دعا کہ اے اللہ نبی کو تو ایک خصوصی دعا دیتے ہیں میرے امت کے لیے کوئی خصوصی دعا تو اللہ نے فرمایا آپ کی امت کے لیے یہی جملہ اللّہ قوت الا اللّہ یہ دعا میں نے صرف آپ کی امت کے لیے دیا ہے ہاں اس کے علاوہ ایک اور دعا اللہ مل جا وال من جا منء کا علیہ عیس کبھی اللہ دیہ و شا میں یہ دونوں دعا جو میں نے آپ کے امت کو دعاۃ اللہ علیہ قوت ہمارا اکثر دعاؤں میں شامل ہے چونکہ ہاں انسان جو ہے اللہ کے حضر میں اپنی کمال فخر کا اظہار کریں کمال آجزی اور نعتوانی کا اظہار کریں اور اللہ تعالی سے رحم کی شفقت کی عنایت کی درخواست کرتے ہیں یقینی بات ہے اللہ کے حسن میں جنہ توازو کرے کم ہے اللہ ہم سب کو ان داؤں کو خلوص سے پڑھنے کی توفیعہ دفنا